السّنہ الرحمن الحمۃ اللہ محمد و علی محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح باقی تمام برآم خامین سب ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو انتالیس اور اولاد ہمسا کا درخت نمبر چھسٹھ اور سلسلہ دہٰ جو ہمارا دعا تشف میں ہے اور آج امام حسنِ عسکری علیہ اللہۃ السلام سے متعلق جو وسئلہ ہے اس کا تھوڑا توجہ ہے کہ وہ الحسن العشکری و مبارزتی ہی ہاں جی وب الحسن العسکری مبارزتی اس محتصر دعایہ وسلے کو تھوڑا توجہ دینا مقصد ہے کے درس میں تو اگر کرائیں وہ و بالحسن السکری مبارثتی سے مبارک جملے کے اندر تین کلمات ایک حسن ایک عسکری ایک وہ مبارزت ہیں تو ان تینوں کلمات کی مختصر توضیح جی دیتا ہوں ایک تو الحسن حسن کے کیا معنی ہیں ہاں جی حسن جو ہے عالم الود میں سے تین کا نام ہے ایک مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک اور آج غیرو امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام تو حسن کے معنی جو ہے عربی لغت کے چونکہ امر بن حسن کہہ کر امام حسن عسکری السلام کے حتلفظ حسن اور آپ کے ذات کو بھی وسیلہ قرار دیا ہے اور آپ کے دو صفات عسکری اور مبارزت کو بھی وسیلہ قرار دیا ہے تینوں کو وسیلہ قرار دیا ہے لہذا حسن سے کیا معنی مفہوم ہے اس کو بھی تھوڑا سا توجہ کرنا ضروری ہے ہاں تو الحسن جو ہے عربی لغت کے مختلف کتابوں کے حوالے سے لفظ حسنا یا حسن حسن فیل سے ہے تو بہتر ہونا عمدہ ہونا ہاں یہ معنی کیا ہے اور حسن جمال خوبی بہتری کا معنیٰ ہے اور ہاں یہ مزدار ہے اس حسن جو ہے بہتر خوبصورت اچھا اور آج کل کے اصلاح میں گٹ ان معنی میں یہ کتاب ہے قاموس الجدید نام میں اور دوسرا جو ہے عربی کے لغات اس میں الحسن ضدالقب ہے حسن یہ چیز حسن ہے انہیں یعنی بہت اچھا ہے قبی کے مقابلے میں ایک چیز قبی ہے ناپسند ہے اور حسن پسندیدہ ہاں جی بہت اچھا اور پسندیدہ کے معنی میں قباحت کے معنی میں اور اس کا جمع محسن ہے رجلن حسنن امراتن حسنن الحسنۃ عرب بولتے ہیں خوبصورت صاحب جمال کے معنی میں ہاں جی اور کتاب مختار شاہ نامی کہا حسن ضد القب ہے قوی کے مقابلے میں تو ایک قوی منظر ہے شکل صورت ہے اور ایک نہایت خوبصورت ہاں جی اور صاحب چمال شکل صورت ہے اس معنیٰ میں لے آئے اور حسن ان کا جو ہے معنی نیکی نیک و کار کے معنی بھی کیا ہے نیکی ادالفس نیکی کے معنی بھی اور نیک کرنے والا نیک و کار کے معنی بھی کیا ہے اور انوی المنجد نام لغت یہ بہت خوبصورت معنی بائے کے اس میں انہوں نے الحسن حسن یا حسن حسنین سے اس کے معنی میں لکھا ہے خوبصورت ہونا پیارا ہونا عمدہ ہونا اچھا ہونا مناسب ہونا موزون ہونا ٹھیک ہونا قرین مصلحت یا زیوا ہونا اچھی حالت میں ہونا دل پسند یا پسندیدہ حالت میں ہونا یہ سارے معنی کیا ہے اور حسنا یاسنوں اور حسن یاسن حسنن خوبصورت ہونا اچھا ہونا اور صحت اس, اس کا حسن ہے خوبصورت اچھا کے معنی میں تو ان لغت کی مختلف مطلب کتابوں سے جو ہے امام حسن عسکری کے اس لفظ حسن کے جو معنی سامنے آیا وہ کہ مولامام حسن عسکری جو ہے کیونکہ مولا امام حسن, حسن مشتبہ اور مولا امام حسن عسکری دونوں کا یہ نامی مبارک ہے اور یہ تمام معنی جو ہے مولا امام حسن حسن مشتبہ علیہ السلام کے معنیٰ وہاں بھی اس حسن کا یہی معنیٰ ہے اور یہاں بھی اس حسن کا یہی معنیٰ ہے جو آپ کو ذکر ہوا تو یہاں جو حسن کے جتنے بھی اچھے معنی بیان ہو گیا ہے یہ دونوں مقدس ہستیاں امام حسن مشتبہ اور امام حسن عسکری ہاں جی یہ دونوں مقدس ہستیاں جو ہے الحسن کے لفظ حسن کے الحسن کی جو لغت میں مختلف معنی بیان ہو گیا جملہ معنی یعنی صاحب جمال ہونا خوبصورت ہونا ہر طرح کی خوبیوں کا حامل ہونا پیارا ہونا عمدہ ہونا اچھا ہونا دل پسند و پسندیدہ حالات میں ہونا موزون اور مناسب ہونا زیوا ہونا ہاں جی ان تمام معنی سے ہاں جی پورا پورا متصف ہے یہ دم دونوں حسیاں ان تمام معنی سے پورا پورا مصب ہے یہ تمام معنی ان دونوں حسیوں میں یہ دونوں حسی جو ہے ہاں جی ساحل جمال بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں ہر طرح کی خوبیوں کا حامل بھی ہیں دونوں حسی دونوں ہستی نہایت پیارا بھی ہیں عمدہ بھی ہیں اچھا بھی ہیں دل پسند اور پسندیدہ حالات سے متصف ہیں ہاں جی تو لہٰذی جی، یہ دونوں ہستی حسن عروی لغت قلعہ سے حسن ان کے جیتنے معنی ہیں حسن یاسرا کے جتنے معنی ہیں ان تمام معنی سے مکمل طور پر متصف ہے یہ دونوں ہستی <coughs> بلکہ ان تمام معنی کے علاوہ جو ہاں جی مانوی حسن ہاں یعنی مانوی حسن یعنی علم و عرفان ایمان و اخلاق طوا اور ان تمام دوسرے اخلاقی اقدار طوا کے ایسے عظیم حسن و جمال کے یہ حسین حضیم حسن و جمال کے مرتبے پر فائز ہیں یہ حسین کہ ہم جیسے ناقصان ان عظیم حسیوں کے مقام و رتبا اور حسن و جمال کو صرف سن سکتے ہیں لیکن ان عظیم مقامات کے ادراک ہمارے لیے ماحول کی حد تک ہے چونکہ یا جس مقام و منزلت پر خواہش ہیں ان کی مقام و منزل کا ادراک ہم جیسے ایک ناقص جو ہے ایک کامل کی عظمت کو درخت ہرکس نہیں کر سکتے ہیں جو, جو مثلاً سادہ سے مثال ہے ایک پرامری پاس طالب علم جو ہے وہ ایک ماسٹر اور ڈگری کے مالک ہستی کی علمی مقام علمی وسعت عظمت کو کیسے درک کریں گے اس طرح ان احلی بیت علیہ السلام کے علم و مارفت توا اور ایمانیات یقین ہاں خدا سے ان کے تعلق اور ربط یہ ساری وہ عظیم مقامات ہیں کہ جو ہے ہم جیسے ناخص لوگ جو ہیں کیسے ان کے ان عظیم مقامات کو دھر کر سکتے ہیں جیمل ممکن ہم صرف سن سکتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے ان پرانی مح... جمالی جامع کو ہم ادراک ان کا کم حاق کو ہمارے لیے ناممکن حتیٰ کیا ذہن کریں اس لیے جو ان ہستیوں میں یہ یہ عظیم صفات کے مالک ہیں حسن و جمال کے ظاہری باطنی دونوں زبان سے تمام صفات جمالی اور جلالی سے متصف ہیں اس نے جو ہے ہمارے بزرگان دین نے ان عظیم حسیوں کی ذواتِ مقدسہ چون بل حسن امام حسن عسکری امہ حسن دونوں کا نام ہی مبارک ہے ہاں ان کے ذات کا نام ہے ان کے وجود مقدس کا نام ہے تو اسی نام کی وجہ سے ان کے ذات کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ درگار میں دست پر دعا ہمارے بلگان دین نے ان عظیم حسیوں کے ذوات مقدسہ کو بھی وسیلہ قرار دیا ہے کیونکہ ان کا ذات مقدس جو ہے مجسمہ خیر اور برکت ہے ہاں جی ان کا وجود مبارک ہے سراپا خیر اور سراپا برکت ہے اسی وجہ سے جو ان کے اس مقدس ہے نورانی حیثیت اور کیفیت کو اور ان کے نورانی ذات مقدس کو وسیلہ قرار دے کے وہ بالحسن کہہ کر جو ہے آپ کے ذات مقدس کو کہ تمام خوبیوں کا حامل ہے ہاں جی ہم تمام خوبیوں سے متصف ہیں اس ذات خوبصورت ذات مقدس کو وسیلہ قرار دے کر وبل حسن کر ان کی ذات مقدس کو وسیلہ قرار دیا ہے اس کے بعد العسکری وبل حسن السکری آپ کے ایک صفات میں زا عسکری آپ کے صفات قرار دیا تو عربی کی دابوں میں ازکر فوج الشکر کو بولتے ہیں جمع اساکر ہے ازکر القوم عربی زبان میں لوگوں کے جمع ہونے کا معنی کیا ہے ہاں تو عسکری یعنی فوجی ملٹری سپاہی مانا کیا عسکر لشکر فوج کا معنی کیا الم و اسکر کا مانا جو ہے اسی لب سے جمع ہونے کی جگہ کیمپ پڑاؤ فوجی چھاؤنی فرودگاہ ایئرپورٹ وغیرہ جہاں لوگوں کا جہاں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتی ہیں اس جگہ کو خاص طور پر فوجوں کے جمع ہو رہنے کی جگہ کو ان کی چھاؤنی کو ان کے پڑاؤ کو عسکر سے تعبیر کیا ہے جی تو اب امام حسن عسکری کے افصاب میں سے آپ کی صفات کے صفات میں عسکری کہہ کر ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں ابلحسن العسکری تو اسمعلیٰ امام حسن کو آپ کو عسکری کے صفات سے کیوں نوازا آپ کے اس صفات کو ہمارے بزگار نے وسیلہ قرار دیا ہے تو اس کا کیا محسد ہو سکتا ہے تو السکری لقب رہنے کی وجہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا یہ ہے کہ عسکری ان جو ہے اس میں منسوخ ہے ہاں جی ارویز کو اس میں نسبتی بولتے ہیں اس میں منصوبہ جیسے جو بلغاری خپلوی ہاں جی مصنثن کریسوی دھرم بولتے ہیں شکری اس طرح جو ہے آپ کے تعلق کو اسکر سے جوڑا اسکری ہاں جی اسکری یعنی اسکر میں رہنے والا یعنی شاونی میں رہنے والا ہاں جی یہ من فوجی شاونی میں ان لے رہنے والا لفظی تجمہ تو اس کا یوں بن جائے گا لیکن جو ہے آپ کو عسکری کھینے کا جو اصل جو معوی جو وجہ جو ہے وہ ایک کی کہ جو ہے آپ کے اس دور کے خلفہ کا نام متوکل عباسی نامی بنو عباس کے جو بادشاہ تھا متوکل عباسی اس دور کا خلفہ تھا ہاں جی اس نے جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے تحت نظر رہنے کے لیے ہمارے سارے اعمہ کو اس دور کے خلفا نے حکمرانوں نے اپنی نظر میں رہنے کی کوشش کی ہاں وہ ان سے ہمیشہ خوف رہتے تھے ہمارا امہ علیہ السلام سے ہر دور کے خواب بن و کے حکمران خواب بن عباس کے وہ ہمارا امہ علیہ السلام سے برآں اِمد سے یہ لوگ خوف زدہ رہتے تھے ان کو ہمیشہ اپنے زیر نظر رہنے کی کوشش کرتے تھے تو ایسی جگہ پر رکھیں جو ان کو ہمیشہ ان کی ہمارا رفتار گفتار تعلیمات تبلیغات عوام سے ان کی ڈیلنگ عوام سے تعلقات کون ان کے گھروں میں جاتے ہیں کون کو کی ان کے گھروں میں زیادہ آنا جانا ہے کون ان, ان کا شاگرد ہے ان سے فیص حاصل کرتے ہیں کون ان کے دوست احباب ہیں کہ ان کا کس حد تک تعلق ہے کہ یہ سب پر نظر رکھنے کے یہ لوگ کوشش کرتے تھے تو اس نے جو ہے تو متعدل آبادی نے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے تحت نظر رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام کو اس عسکر نامی جگہ پر جہاں جو ہے اس وقت کے لشکر اور فوج رکھا کرتے تھے اور فوجی چھونی تھا اس وقت کا وہ جگہ جو ہے اس وجہ سے اس نے انتخاب کیا وہاں امام کو رکھا اس وجہ سے امام اس وجہ سے جو امام علیہ السلام کا لقب جو ہے السکری رکھا گیا ان فوجی چھونی میں رہنے والا ہے جی فوجیوں کے جو ہے ساتھ اور ان کی فوجی چھونی میں رہنے والے ہستی یوں مانا بن جائے گا ہاں جی تو امام علیہ السلام کے جو ہے فوجی شونی میں رہنے والا ہستی اس سے بھات کو وسیلہ کرا دیا دیا تو اس سے بھاگ کو فوجی شونی میں رہنے والا فوجی شونی میں رہنے والے کو اس سے بھاگ کو کیوں وسیلہ کرا دے دیا یعنی فوجی چھونی میں رہنے والے کوئی تو چیز تو نہیں بنے گا تو یعنی اس کے بدلاؤ بھی ہے کہ یعنی وہ ہستی جسے اس وقت کے ظالم و ضابر حکمران جو ہے مت وکیل عباسی نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے زیر نظر رہنے کے لیے فوجی چھونی میں رہنے پر مجبور کیا ہے فوجی چھونی میں رہنے کیا اور آپ علیہ السلام کا اسی فوجی چھونی میں رہ کر دینی اسلام کی سربرینی کے لیے انہیں کے زیرِ نظر رہ کر انہیں کے اندر رہ کری انہیں کی جو ہے غلط نظریات کے آپ جو ہیں اس سے اسلام کو بچانے کے لیے خالص دی دین اسلام کی خالص تعلیمات کو بچانے کے لیے آپ بھرپور مقابلہ کرتے تھے ہاں جی بھرپور مقابلہ کرتے تھے یہ کہ ان کے زیر نظر ہے وہ کر آپ دین کی حقیقی تبلیغ سے آپ دستبردار نہیں ہوتے تھے اس نے آپ کو ان کے شونی میں رہنا بھی ایک ہاں جی مقدس مشن بن گیا ایک مقدس مقصد بن گیا ہاں جی ٹھیک ہے انہوں نے تو آپ پر نظر رہنے کے لیے وہاں رکھا لیکن آپ نے اس حالت سے بھی اس مشکل وقت میں بھی آپ نے اس مرکز میں رہ کر بھی آپ نے دین کی ابیاری کی اس وجہ سے آپ کا اس اس نسبت کو بھی جو ہے وسیلہ قرار دے دیا اور ساتھ ہی جو ہے یہ عسکری جو ہے امام پر اس دور کے حکمرانوں کے ظلم و تشدد اور ان کی طرف سے علم اہل پر وہ کی جانے والی جی مظالم کی طرف بھی اشارہ ہے دین اسلام کے صحیح چہرے کو بیان کرنے کی وجہ سے حقیقی تعلیمات کو امت تک پہنچانے کی وجہ سے ہمارے سارے اِم علیہ السلام کو دور کے حکمرانوں کی زیر نظر رکھا گیا اور رکھنے رہنا پڑا تو ان کی اس سے جو ہے صبر و تحمل و استقامت اور ہر مشکل کا فیس کرنے کے کہنے کے جو ہے کہ اس عظیم صفات کو واصلہ قرار دینا مقصد ہے اور اس واقعے کو یاد رہنا بھی مقصد ہے کہ ہمارے ایم علیہ السلام کو حق بیانی کے جرم میں ان کو کھلے عام میں رہنے آزادی سے رہنے بھی نہیں دیتے تھے ان کو یہاں تک کہ فوجی چھونیوں کے اندر ان کو رہنے پر مجبور کرتے تھے دوسرے ایک قول جو ہے کتاب حیات فکری و سے معمان شیخ نم سے کتاب ہے جو آخر رسول جعفران نام نے لکھا اس نے لکھا کہ سامرہ کا ایک غیر معروف نام اسکر بھی تھا جہاں بھی امام حسن عسکر علیہ السلام کا استانۂ مبارک ہے اس جگہ کا ایک مشہور نام تو سامرہ تھا اور ایک غیر مشہور نام بھی اسکر تھا اور چونکہ امام علیہ السلام اس عسکر نامی شہر جو کہ سامرہ میں تھا میں رہتے تھے اس لیے آپ کو عسکری سے معروف یہ بھی کہا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے صرف شہر اسکر میرے نا جو ہے کس طرح دس کا سبب نہیں بنتا لہٰذا یہ صرف نسبتی نام محسوس نہیں ہے اس کو اس کی طرف اشارہ کرنا بلکہ جو ہے لیکن پہلا وجہ تسمیں زیادہ مناسب لگتا ہے جو بندہ کو سناتا ہے کیونکہ ہمارے سارے آئمۂوت علیہ السلام کو بن امیہ یا بنے عباس کے کے زیر احتاب رہنا پڑا کیونکہ ہمارے آئمۂوید علیہ السلام کی حق وہی ہمیشہ ان ظالم عمرانوں کو کڑوا لگتا رہا ہاں جی اس لیے علیہ السلام کو ہمیشہ زیر نظر رکھا اور ان پر ظلم اور ستم رقم رکھا،, رکھا اس طرح امام حسن عسکری کی لقب عسکری آپ علیہ السلام پر بنی عباس کے ظالم حکمرانوں کی طرف سے کی جانے والی مظالم کی طرف اشارہ ہے ہاں جی اس لیے جو ہے آپ کو وبی الحسن عشکری کہہ کر آپ کو آپ کے عظیم منصب کا جو ہے ذکر کیا کرتے تھے ہاں جی تو یہ درس پورا مزید جو ہے باقی واب مراض آتی ہی کہ تو جی اس میں پورا نہیں آ رہا ہے تھوڑا سا اس پر باعث کرنا ہے لہٰذا انشاءاللہ وہ کل کے درس میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا